ابراہیم ابل بشرا کالو سلام کالم فمال دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے کہا تم پر سلام ہو بیٹی کی خوشخبری لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے مگر دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے کیونکہ رشتے تھے تو وہ ان سے شک میں پڑ گئے اور دل میں سے خوف محسوس ہوا کیونکہ دشمن دعوت کو نہیں کرتے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی ان پر عذاب لے کر آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی وہ یہ سن کر ہنس دی پھر ہم نے ان کو اسحاق کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی اس وقت تک حضرت حاضرہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی تو حضرت سارا بہت غمگین رہتی تھی کہ ان کے بچہ نہیں ایج بھی ان کی نائنٹی ایئرس کی ہو چکی تھی اور کوئی امید بھی نہیں تھی اب لیکن اللہ سبحانہ و جو چاہے کر سکتا ہے تو اللہ تعالی نے ایک دو مشن کے لیے فرشتوں کو بھیجا ایک ہی راؤنڈ پر پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری دی اور پھر لط علیہ السلام کی طرف گئے اور ان کی قوم کو عذاب سے دو کیا تب یہاں پر انہوں نے براہ راست حضرت سارہ کو خوشخبری دی وہ بولی ہائے میری کم بختی یعنی یہ خوشی کے طرح سے کے الفاظ ہیں کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جب میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں کہتے ہیں وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال تھی ان ہادہ ان عجیب یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے آلو اتاجبین امن امر اللہ رحمت اللہ و برکات ہو علیکم فرشتہ بید نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہوں اللہ کے فیصلے پر یقین نہیں ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں چونکہ وہ بہت سے امتحانوں میں کامیاب ہو چکے تھے ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں بھی انعام دیا اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو انہوں نے قوم لوت کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اللہ اس قوم کو اب آپ تباہ کریں گے ہم پریشان ہو گئے اس بات سے اور اللہ سے فریادیں کرنے لگے کہ ابھی ان کو اور مہلت دی جائے حقیقت میں ابراہیم بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے یعنی خوشی ہو غمی ہو اپنا معاملہ ہو کسی کا معاملہ ہو ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹتے اور یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرے یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی ذات ہماری سینٹر آف لائف ہو کچھ بھی ہو فوراً ہم اس کو یاد کریں غم ہو دکھ ہو کمی بیشی زندگی میں کوئی اونچ نیچ اینی فورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دل ہی دل میں اس کو پکاریں چپ کے چپکے, چپکے پکاریں بلند آواز سے پکاریں تنہائی میں پکاریں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کریں تو یہ صفت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ ایک طرف وہ انسانوں کے لیے بہت درد مند تھے ان کے غم میں آہیں بھرتے تھے اور دوسری طرف اللہ صبح سے ان کا تعلق بہت مضبوط تھا ہر ضرورت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تو ہمارے لیے بہترین مثال ہے بہترین اس حسنہ ہے کہ ہم بھی اپنے رب کے ساتھ ایسا ہی مضبوط تعلق رکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اس سے اراز برتو اس معاملے کو چھوڑ دو امن امریک بے شک بات یہ ہے کہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا اب ان کی مہلت پوری ہو چکی اور جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے یعنی یہاں سے پھر نکل کر وہ لوت علیہ السلام کے پاس چلے گئے تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرائے دل تنگ ہوئے کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے کیونکہ ہوا یہ کہ مہمانوں کا آنا ہی تھا کہ اس کے قوم کے لوگ بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے کہ ان سے اپنی شہوانی خواہشات پوری کریں پہلے سے وہ ایسی بدکاری کے خوگر تھے کہ کوئی مہمان آتا تو اس کی کوئی عزت نہ تھی کوئی کافلا ان کی بستی کے پاس سے گزرتا تو وہ امن میں نہ ہوتا یعنی انتہائی بدکار قسم کے لوگ تھے لوط علیہ السلام نے ان سے کہا یا قوم اے میری قوم اے یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں یعنی ان سے نکاح کر لو ان سے اپنی ضرورت پوری کرو کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے زلیل نہ کرو کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں کسی کو سمجھ نہیں سوچئے اللہ کے اس بندے کے اوپر کتنا مشکل وقت تھا کہ پوری قوم میں سے ایک مرد بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی بھی ان کے ساتھ ان کا بھی دل ان کے ساتھ نہیں تھا صرف ان کی بیٹیوں کے علاوہ کسی نے اسلام قبولی ہی نہیں کیا اور نہ ہی ان کی کسی بات پر کان درے انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں یعنی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے یعنی ہم چاہتے ہیں ان مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کریں لوت علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا یعنی میرا کوئی مددگار ہوتا کوئی بھائی ہوتا کوئی ساتھی ہوتا کوئی گروپ ہوتا میرے ساتھ کہ میں تمہارے ساتھ نبٹتا اور اس کی پناہ لیتا تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوت علیہ السلام ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یعنی پہلے انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ کون ہے کیونکہ ایک امتحان تھا آزمائش تھی لوت علیہ السلام کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی تو کہنے لگے یہ لوگ تیرا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے آپ فکر نہیں کریں بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل ویال کو لے کر نکل جا اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھا پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے صبح ہوتے اب دیری کتنی ہے بس تھوڑا سا وقت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک لمحے کا انتظار تھا کہ جو وقت لکھا ہوا تھا اسی پر ہی مشکل آئے گی ورنہ تو یہ کہ جس وقت انتہائی بدتمیزی کر رہے تھے اور جس وقت پریشان ہو رہے تھے مہلت دی گئی جب تک وہ مقرر وقت نہ گیا پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ پٹ کر دیا نیچے سے اٹھا کر اوپر سے الٹا پھینکا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑت برسائے مسلسل ایک برسات کی طرح جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زیدہ تھا کہ کس کو کون سی بلٹ جا کے لگے گی اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام سیم میسج انہوں نے جا کر کیا کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو یا قوم عبد اللہ من الہن غیرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام پیغمبروں کا ایک ہی دین تھا دین اسلام سب توحید پر تھے سب کا ایک ہی میسج تھا نمبر ایک اللہ کی عبادت کو نمبر دو اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں بناؤ اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا اور ابرادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں ہوں یعنی میں تمہیں سمجھا تو سکتا ہوں لیکن تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں اس سنس میں کہ میں تمہیں روک دوں جس برائی کا تم ارتقاب کر رہے ہو اس سے میں تمہیں جبرن روک دوں یہ میں نہیں کر سکتا انہوں نے جواب دیا ای شاید کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی یعنی نماز کا تانا دیا اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر ان سے کوئی بات ایسی ہو جو لوگوں کو پسند نہ آئے چاہے وہ صحیح ہے یا نہیں تو فوراً نماز کو بدنام کرتے کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یعنی دلیل کے جواب میں وہ ہمیشہ باپ دادا کی مثال لاتے یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو بس تم ہی ایک بردبار سمجھدار انسان رہ گئے ہو قوم کہا بھائیو اے میری قوم کے لوگوں تم خود ہی سوچو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا ایک دلیل تھی میرے پاس اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھے اچھا رزق عطا کیا یعنی علم دیا نبوت عطا کی تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک کیسے ہو سکتا ہوں اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں یعنی ایک بہت اہم اصول دیا گیا ہے کہ انسان نمبر ایک امر بالمعروف معروف اور نہ منکر کرے نمبر دو یہ کہ جن کو وہ کسی خاص نیکی کا حکم دے رہا ہے وہ خود بھی کرے اور اگر کسی برائی سے روک رہا ہے تو خود اس کے ارتکاب سے بچے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 اور اللہ علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے یعنی کچھ عرصہ پہلے ہی ان کے اوپر یہ عذاب آیا تھا اور ویسے بھی یعنی کہ فاصلے کے اعتبار سے بھی مکان کے اعتبار سے بھی وہ قریب کے علاقے میں تھے تخرم یہاں یہ بھی اپنے قوم کو استغفار کا حکم دیتے ہیں اور دیکھو اپنے رب سے معافی مانگ لو تم متوبو الی پھر اس کی طرف پلٹ آؤ یعنی اس کی اطاعت کرو ان ربی رحیم ام ودود بے شک میرا رب رحیم اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے یعنی بہت ہی مہربان رب ہے اگر تم توبہ کرو گے تو وہ تمہاری طرف لپک آئے گا کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے شعب بولے ایشو ایب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اصل میں وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے ایسا تو نہیں تھا کہ شہاب علیہ السلام کسی اور زبان میں بات کرتے تھے اسی قوم کی زبان تھی انہی کے بیچ میں رہنے والے تھے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر دو لوگ یا دو فریق ان کے انٹرسٹ فرق ہوں تو ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں آتی پھر اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سمسار کر چکے ہوتے میرا بلبوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو یعنی تم ہم پر کوئی زور نہیں رکھتے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ وقتی طاقت اور اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے کس قدر مغرور ہو چکے تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہر چیز انہی کے اختیار میں ہے شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو, کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پوش ڈال دیا جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے اے قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم براہ ہوں کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھ ہی مومنوں کو بچا لیا As usual, جیسے تمام پیغمبروں کے ساتھ ہوا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حصوں حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے بالکل ختم ہو گئے الحب ادر مدینہ کما باڈ سمود سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جیسے سمود پھینکے گئے تھے ان کا بھی وہی انجام ہوا وہ لقد ارسلام موسا بیاتنا بی و سلطان اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا کھلی دلیل کے ساتھ فرعان اور اس کے سرداروں کی طرف تو ان سب نے پھر کی بات مانی اور پھر کی بات پھر کے حکم کی پیروی کوئی درست بات نہ تھی قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا ہر لیڈر آگے آگے ہوگا اور جو اس کے فالوور ہوں گے اس کے ساتھ ہوں گے اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا یعنی جوئر لیڈر جائے گا فالوور بھی وہیں جا پہنچیں گے کیسی بدتر جائے برود ہے جس پر کوئی پہنچے اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لانت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی کیسا برا صلا ہے جو کسی کو ملے یہ چند بستیوں کے سر ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں بعض کی فصل کٹ چکی ہے کچھ کے آسار قدیمہ موجود ہیں اور کچھ تو بالکل ملیا میٹ ہو چکی ہیں ان کے آثار بھی باقی نہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے آپ اپنے اوپر ستم ڈھایا اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی, ہی ہوا کرتی ہے فل اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے یعنی پچھلے سارے واقعات اور قصوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت کے نشان رکھے ہیں جس کے اندر بھی اللہ کی طرف جانے کا اور آخرت کے حساب کتاب کا خوف ہو وہی ان کو غور سے پڑھے گا دیکھے گا اور ان کے اسباب معلوم کرے گا کہ دنیا میں آخر یہ قومیں کیوں تباہ ہو گئیں کیوں ان کا خاتمہ ہو گیا عام طور پر وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ یہ موسمی حالات ہیں یا پھر یہ کہ کلائمیٹک پلسیشن ہے مختلف چینجز آ رہے ہیں اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے حالانکہ اصل فیکٹر کچھ اور ہوتا ہے اور وہ کیا ہے اللہ کی نافرمانی لیکن یہ بات صرف اس کو سمجھ آتی ہے جس کو آخرت کی فکر ہو وکیوم مجمو اللہس وہ لکیوم مشہود۔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 ہم <لِفَفِيه> السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا یعنی جس طرح آج قرآن مجید کے بارے میں کیا جا رہا ہے یعنی کوئی نئی بات نہیں ہمیشہ ہی ہوتا رہا اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی واقع ہے کہ تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا یقیناً وہ ان کی حرکتوں سے خوب باخبر ہے ما و ما ولا تتغو پس آب اور آپ کے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں یعنی کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آ گئے ہیں ٹھیک ٹھیک رہے راست پر ثابت قدم رہیے جم کر رہیے مخالفتوں میں اعتراضات میں تنقیدوں میں گھبرائیے نہیں بلکہ حق کے اوپر جم جائیے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکیں ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا کے عذاب سے بچا سکے اور کہیں سے مدد نہ پہنچے گی اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پرسناتی سیاحت در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں ذالک وکرا لبا یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد کرنے والے ہیں یعنی اللہ کو یاد کرنے والے بھی انسان ہوتے ہیں بھول چوک ہوتی ہے غلطی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں نماز ایسی بھول چوک کا کفارہ ہوتی ہے وصبر اور صبر کیجئے پس بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم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 اسی کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوئن سے بھر دوں گا سب سے یعنی جو بھٹکے ہوئے ہوں گے گمراہ ہوں گے اور علامہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیرمروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں پچھلی کہانیاں کیوں بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ تسلی میں رہیں کہ آپ کی جو مخالفت کی جا رہی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی ہمیشہ حق کی بات کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ان کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے تم اپنے طریقے پر کام کرو ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں غیبل ارد <وَالْأَرْض> اور اللہ کے لیے ہیں آسمان و زمین کے غیب وہ الح ارجل امرو کلو اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ہو پس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے وہ مار ابو بغافل بے تعملون آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں یعنی سب اس کی نگاہ میں ہے اور ان سب کاموں کی جزا اسی کے پاس ہے لہذا اس پر اعتماد کر کے اپنا کام جاری رکھئے صورت یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے الف لام را تلک آیات الكتاب المبین الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہے جو اپنا مددہ صاف صاف بیان کرتی ہے اِنَّا انزلناه عربی اللہ تعقلون ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں یعنی ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو معانی ہے اور جو وضاحتیں ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی کہ جس میں ایک لفظ کے اندر ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر بعض اوقات معنی کا ایک سمندر چھپا ہوتا ہے یہ خوبی عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں اس طرح نہیں پائی جاتی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے اس کتاب کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا اور ویسے بھی جس قوم کی طرف سب سے پہلے آپ بھیجے گئے تھے وہ عرب تھے تو پیغمبر کے لیے جو مخاطب قوم ہوتی ہے اس کی زبان سمجھنا اور اس میں بہترین طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے نقصو احسن القصص بما نہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وہی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق آپ سے بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ بے خبر تھے اِذْ قَالَ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں سورج اور چاند ہے وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں جواب میں باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب بھائیوں کا نہ سنانا ورنا وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے تمہیں نقصان دیں گے تمہارے خلاف چالیں چلیں گے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یوسف علیہ السلام کی کہانی ایک خواب سے شروع ہوتی عام طور پر بہت سے لوگ خوابوں کو کچھ خاص اہمیت نہیں دیتے لیکن ہمارے دین نے اس کے بارے میں بہترین رہنمائی کی ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو انسان کے اپنے دل کی بات ہے دوسرے شیطان کا ڈراوا وہ انسان کو غمگین رکھنا چاہتا ہے تیسرے اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری بشارت یہاں پر یہ خواب یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بہت زبردست خوشخبری تھی کہ ان کو ایک روشن مستقبل دکھایا گیا کہ بلندی کی چیزیں تمہارے آگے جھکی ہوئی ہیں انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے جس میں کوئی خوشخبری کی بات ہو تو ہر ایک سے بیان نہ کرے کیونکہ انسان کے بہت سے حاسد بھی ہوتے تو پھر وہ انسان کے لیے اچھا نہیں چاہتے اور خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ الگ رہتی ہے جب تک کہ انسان اس کو بیان نہ کر دے جب وہ منہ سے بول کر کسی کو سنا دیتا ہے تو وہ واقع ہو جاتی اور خاص طور پر جیسی وہ تعبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا سلسلہ ہمیں تو دین نے جو تعلیم دی اس کے مطابق ہمیں اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنا ہے تو ان کے والد چونکہ ایک پیغمبر تھے یوسف علیہ السلام ان کے والد ان کے والد کے والد ان کے والد کے والد کے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام کئی کئی پشتوں سے ان کے خاندان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں تھیں اور یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑا اعزاز تھا یہ کہ وہ اتنی معزز فیملی سے تعلق رکھتے تھے والد چونکہ نبی تھے وہ فورن پہچان گئے کہ خواب تو بہت میننگ فل ہے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ یوسف سے علیہ السلام جالس ہیں کیونکہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت بہت ہی پرکشش تھی بہت فرما بردار بھی تھے اخلاق بھی اچھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراش کے موقع پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا تو فزیکلی بھی بہت خوبصورت ہینڈ سم اور عقل کے اعتبار سے بھی اور اخلاق اور آداب اور مینرز کے اعتبار سے بھی بہت ہی زبردست شخصیت تھے اس وجہ سے اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھے اور یہ بات دوسرے بھائیوں کو بہت کھلتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ باپ کی توجہ لی جا سکے حالانکہ وہ بہت بڑی بھول کے شکار تھے کہ کسی کی توجہ لینے کے لیے دوسرے کو ہٹانے کی ضرورت نہیں خود اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے جیسے قابل سے حابیل نے کہا تھا کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو اور کیوں ناراض ہو کہ تمہاری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے لیکن وہاں بھی قابل کو حابیل سے حسد ہو گیا اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے ساتھ بہتر معاملہ کیا پھر اسی طرح ابلیس کو حسد ہو گیا تھا آدم علیہ السلام سے کہ ان کو کیوں سجدہ کروایا جا رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ کلو بھی نعمت محسوس ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے تو حسد ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسی تکلیف دے چیز ہے کہ جس کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بالکل قریبی خون کے رشتوں میں بھی پائی جاتی تو والد نے ایک بہت ہی خیر بھری نصیحت کی اور کہا کہ تم یہ اپنا خواب کسی کو مت بنانا اس میں بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے اور کہا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے خواب میں دیکھا یہ ہونے والا ہے تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا یعنی نبوت عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا یہ تھی وہ تعبیر جو باپ کر رہے تھے یعقوب علیہ السلام اور تیرے اوپر اور علیہ یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے جیسے ان کو نبی بنایا اسی طرح تمہیں بھی نبی بنائے گا یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی لقد کا نفی یوسف حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اصل میں کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے علم کا امتحان لینے لگے اور آپ کی نبوت کا کہ واقعی آپ سچے نبی ہیں یا نہیں تو انہوں نے حضرت یوسف کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کون تھے اور ان کا کیا قصہ ہے کیونکہ یہ قصہ اربوں میں معروف نہیں تھا اور تورات میں اگر موجود تھا تو وہ عام لوگوں کی ریچ میں نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ نے یہ قصہ میں بتا دیا تو ہم جان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں بہرحال انہوں نے تو ایک سوال کیا اللہ سبحانہ و نے وہی کے ذریعے ایک ہی سٹرچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کے حالات وضاحت کے ساتھ بتا دیے لیکن ماننے والے پھر بھی نہ مانے اور نہ صرف یہ کہ قصہ بتایا گیا بلکہ ان کے حالات کو یعنی جو یوسف علیہ السلام کے اوپر گزرے ان کو اہل مکہ کے سامنے رکھا گیا کہ تم بھی اپنے نبی کے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہو جو برادران یوسف نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا بجائے اس کے کہ تم ان کا ساتھ دیتے تم ان کی مخالفت پر اتر آئے کیونکہ ابو جہل نے صاف کہا تھا کہ سارے ہی عہدے قریش کے پاس ہیں ہمارے لیے کیا بچا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں تو بہرحال اس قصے میں بہت سارے سبق ہیں نہ صرف یہ کہ اس دور کے لوگوں کے لیے بلکہ آج ہمارے لیے بھی